ما بعد فعوذ بالله السبيل العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون إن الذين يستأذنون كأولا الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فاستغفر لهم الله إن الله غفور ورحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلموا ما أنتم علي ويوم ترجعون إليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم سادك الله العظيم رب شرح لي سدري ويسر لي أمري وحب العقدة في انتسان يفضح الضالي حامین العالمین اس سورہ نور کا آخری رکو ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور جیسا کہ آج کے یوم جمعہ کے خطاب میں بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ قرآن حکیم بنی نو انسان سے اللہ کا آخری خطاب ہے آخری تقریر اس کے بعد اللہ بنی نو انسان سے کوئی بات نہیں کرے گا یہ آخری بات تھی آخری گفتگو تھی انسانیت سے آخری ہدایات تھی اور اب تا قیام قیامت آنے والے انسانوں سے اللہ قرآن کی زبان میں گفتگو کرے گا اب کوئی وہی نہیں آیا کرے گا اب تمہیں جو کچھ بھی چاہیے وہ تمہیں اس کتاب سے ملے گا یہ قیام قیامت کے لیے یہ جس طرح حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰوں کے لیے تھی اسی طرح آخری آنے والے انسان کے لیے بھی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری آنے والے انسان کے بھی رسوم تو اس لحاظ سے جو کام آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی کام ہمارا ہے اور وہی کام ہم سے بعد میں آنے والوں کا بھی بحجیت مسلمان جو بھی اس امت میں شامل ہوتا چلا جائے گا یہ کام اس کا ہوتا چلا جائے گا اس کے لیے ہدایات جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کرتی تھی اور انہی ہدایات کی روشنی میں اللہ تعالی کی ہدایات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی زیر ہدایات اللہ تعالیٰ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو مکمل کیا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسلام نے فرد سے اجتماعیت اور پھر ریاست تک کا سفر کیا ہے اور وہ تمام ہدایات اس کتاب میں موجود ہے اس خطاب میں موجود ہے اس تقریر میں موجود ہے اس رسالے میں موجود ہے آپ ایک فرد کے ایک بندے کی حیثیت سے اس پیغام کو لے کر اٹھتے ہیں تو قرآن آپ کو گائڈ کرنا شروع کر دے گا. آپ دو ہو جائیں گے تو آپ کو ہدایات دے گا آپ دو لاکھ ہو جائیں گے تو آپ کو ہدایات دے گا آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد کی حیثیت پرانے حکیم نے آپ کا ہاتھ پکڑا بابا جانا کا فہدا یہ آپ کا ہاتھ بھی پکڑے اگر آپ کا کام وہی جو آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کو ماحل تم ان کے ذمہ وہ جو ان کو اٹھوایا گیا اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تمہیں اٹھوایا گیا دل کا امت ان کا دخل لہا ما کا سب ما کا سبتو. وہ گزری امت ہے ان کی کمائی ان کے کام آئے گی تمہاری کمائی تمہارے کام آئے گی ان کی کمائی کی پینشن تمہیں کو ما فمل تم یہ کر رہا تھا کہ اگر پرانے حکیم نے ان کا ہاتھ تھاما ہے اور منزل پر لگا کر چھوڑا درمیان میں نہیں <اليو> لكم <محمدی> اس آیت تک بہت طویل سفر ہے تیئیس سال کا بڑے عروج و زوال بڑے نشیب و فراز ہیں کبھی ابو سفیان آ کے دھکے کھاتے مدینے کی گلیوں کی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجدید معاہدہ نہیں کرتے اور کبھی حضور متم ابن ادی جیسے کافر کی پناہ میں مکے میں داخل ہوتے ہیں یہ ایک تحریک کے دوار ہیں تو ارتقاء ہے جب آپ ایک فرد ہوں گے تو آپ کی جد منفرد ہو اس میں احکامات بھی منفرد ہوں آپ ایک سوسائٹی بن جائیں گے ایک معاشرہ بن جائیں گے ایک تحریک بن جائیں گے ایک تنظیم بن جائیں گے ایک جماعت بن جائیں گے ہدایات تبدیل ہو جائیں گے اب آپ کو ایک امیر بھی چننا پڑے گا اکیلا آدمی امیر کوئی نہیں اب شورا بھی ہوگی مشورے بھی ہوں گے رائے بھی لی جائے گی پھر یہ کہ جب آپ سٹیٹ بن جائیں گے اس وقت احکامات تبدیل ہو جائیں گے یہ کہ اس وقت چابیاں آپ کے ہاتھ میں قانون سازی آپ کے ہاتھ میں اب کوئی مجبوری نہیں ہے لہذا اگر پہلے تحریک کے دوران یا جب آپ ایک تحریک کی حیثت میں تھے تو اس وقت جو ڈسکاؤنٹس آپ کو حاصل تھیں کنسیشن آپ کو حاصل تھی وہ واپس لے لی لیجیے اب آپ سے کوئی مجبوری نہیں تو یہ ارتقا پرانے حکیم کے اندر موجود ہے اگر آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں جو دے کر بھیجا گیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ صلا رسول بال خدا دین الحفتے اسے پھیلائے نہیں اسے غالب کرے پھیلانا مشکل کام نہیں ہے پھیلانا مشکل کام نہیں کپڑا ہے تمبو ہے خیما ہے اسے پھیلانا کوئی مشکل نہیں مشکل کیا ہے کھڑا کرنا الدین اس خیمے کو کھڑا اس میں تکلیف اس میں بندے چاہیے پھیلانا ہو تو ایک آدمی بھی پھیلا دے اس کو آپ دیکھیں صلی اللہ وسلم نے قائم کیا ہے اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے ابھی ساری دنیا باقی تھی صرف جزیرہ تو عرب میں ہی ہوا تھا نا کائن پھیلانا ذمہ داری ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تب تک آپ کا انتقال نہ ہوتا جب تک وہ چینیا تک اور جب تک وہ اس دنیا اس پورے گولے پر نہ پھیل جاتی قائم کرنا ذمہ داری تھی ایک بستی میں بھی قائم کر کے حضور کی وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اگر آپ ایک ٹیچر رکھتے ہیں سائنس ٹیچر جس کا کام یہ ہے کہ وہ چوری بھی پڑھائے اور ساتھ لیبورٹری کے اندر پریکٹیکل بھی کرا کے دے تو اس کلاس لیبورٹری کے اندر پریکٹیکل کروا کے وہ لیبارٹری کتنی سے ہوتی ہے ایک کمرے لیبورٹری وہاں گیس بنوا کے اس کے اندر وہ جو چھوڑی پڑائی ہے اس کے مطابق تیزاب بنا کر کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اب آپ وہاں سے نکلیں تو آپ چاہے پروفیسر عبدالسلام بن جائیں یا عبد القدیم خان بن جائیں یا فلاں بن جائیں یا فلاں بن جائیں میدان کھلا ہے حضور کا کام تھا لیبارٹری میں وہ قائم کر کے تمہیں دکھا دینا کہ یہ قابل عمل ہے اب تمہاری ہمت ہے بسم اللہ کرو اسے لو اور لے کے جاؤچین تک اور چائنا تک اور ہندوستان تک حضور کے ذمہ وہاں تک تھا محفوم ملا وہ آلے کو معفم تو اگر کام وہ ہے لے پھیلانا نہیں ہے غالب کرنا ہے تو اسٹریٹجی بھی وہی ترتیب دینی پڑے گی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ و دیکھیے آپ کرکٹ کھیلنا چاہتے یا ہاکی کھیلنا چاہتے گراؤنڈ اس کے مطابق بنے گا کرکٹ کی پچھ پہ ہاکی نہیں کھیل سکتے آپ اور ہاکی کے میدان میں آپ کرکٹ نہیں کھیل ہر کھیل کا اپنی فیلڈ اپنے تقاضے اپنے رولز اور ریگولیشن اگر آپ نے عمارت بنانی آٹھ منزلہ دس منزلہ تو پائلنگ یہ بتائے گی کہ کتنی منزلہ عمارت بننے جا رہی اور اگر ایک ہی چھت ڈالنی ہے تو وہ جو ایرے ہوتے ہیں ہماری پٹاری میں وہ نہ وہی بتاتی ہیں کہ یہ ایک کمرہ چھتنا چاہتے ہیں بس پائلنگ بتاتی مکہ کے تیرہ سال بتاتے ہیں کہ مقصود قیام ہے ان اتنی گہری پائلنگ ہوئی ہے تیرہ سال پائلنگ میں لگ گئے اور دس سال میں عمارت مکمل ہو گئی ہے ار پانچ پل اور اٹھائے ہیں بنیاد اسلام و ہم سن بہرحال کہنے کا مقصد کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا دی؟ علی پورے کے پورے نظام حیات پر اس کو غالب اس کی ترتیب سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کیا اگر مقصد وہ ہے تو اس کے لیے ہدایات یہاں سے ڈونڈے یہ کتاب بڑی ملٹی پرپز کتاب ہے یہ ہر گھر پورا کرتی ہے یہ ہدایت والوں کو ہدایت بھی دیتی ہے وہ یو دل بہی بہت سے پھسل کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں وہ اللہ اللہ علم اگر کام وہ ہے مقصد وہ ہے میں نے ایسا کیا تھا نا سب سے پہلے یہ تعین کریں کہ آقا کون ہے اور اس تعین کے بعد یہ پتا کریں کہ آقا آپ سے چاہتا کیا اس کی مرضی کیا ہے اور اگر اس کی مرضی آپ کو پتا چل گئی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دین کو قائم کرو قانون وہ بنائے گا نافذ تم کرو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے مکننا پارلیمنٹ لیجسلیشن کاؤنسل ہوتی ایک ہوتی ہے ایگزیکٹو نافذہ قانون بنانا اس کا کام ہے نافذ کروانا ان کا کام قانون پہ قانون بنتے رہیں اگر نافذہ جو ہے وہ تے نافذہ جو ہے وہ کمزور ہے کرپٹ ہے قانون کا کوئی فائدہ نہیں جتنے بھی قانون میاں صاحب بنا رہے ہیں ہم سے ہر دوسرا آدمی یہ کہتا کہ قانون کا کیا فائدہ بھائی آگے وہی پٹواری ہے وہی تھانے ہے وہی کمشنر ہے وہی اے سی ہے ہوگا وہی ریٹ بڑھ جائے گا رشوت ہمیں زیادہ دینی پڑے گی ہمیں پتہ ہے قانون میں گنخامی نہیں ہے خامی آگے نافذہ کے اندر قانون شاز کون ہے اللہ اور نافذ کرنے والا کون ہے اللہ کا واشرائی نائب نی جائل، ان جائل الحال خلیفہ اب اللہ نے تو قانون بنا دیا ہم لوگ کرپٹ ہیں جن کے حوالے کیا گیا تھا کہ اسے نافذ کرو چور کا ہاتھ جبرائیل آ کے نہیں کاٹے گا کوئی عمر بن عبد العزیز ہی کاٹے گا شرابی کو درے میکا ہیل نہیں آ کے لگائے گا وہ تو کسی عمر بن خطاب نہیں لگانے پیدا کرو اپنے قانون میں کوئی خامی نہیں تو اگر آپ اس کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، قائم کرنا چاہتے ہیں، کسی مخصوص علاقے کو حد بنانا چاہتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینا کی ریاست بنائی قائم کر کے دکھا دی اس کے لیے آپ ایک مشن لے کر چلے تو تحریکی دور کے اندر ہیں آپ آپ کا آئیڈیل ایک چیز آئیڈیل ہے اسٹیٹ کی حیثیت سے آپ آئیڈیل پر عمل کر سکتے ہیں لیکن تحریک کی حیثیت میں آپ آئی پر عمل نہیں کر سکتے آپ کو پرک انداز میں دیکھیے اس کے اندر بھی تدریج کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن عدی کی بنا میں جا رہے ہیں مکے کے اندر اور ابھی چند دن پہلے تائف کے اندر اللہ کی طرف سے جو پیشکش آئی تھی کہ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑ جوڑ کے پیس آپ نے اس کو رد کر دی فرمایا نہیں میں تو اللہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ نہ سے ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا پر رحمت آئے میں نہیں چاہتا کہ ان پر کبھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اناج پر معاہدہ کر رہے ہیں توڑنے کے لیے غزوہ حذاب کے جو الائنس بند کر آئے تھے ان کو توڑنے کے لیے کچھ لوگوں سے معاہدہ ہو رہا ہے کبھی سلح بیا آ رہی کبھی یہود کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں یہ کیا تھا تحریک کی انداز جب ہم اس تدریج کو سامنے نہ رکھیں تو پھر امیر اور مامورین کے درمیان جب شروع ہو جاتی ہم تو کرنے جی یہ چلے تھے قرآن تو ہم سے یہ تک کرتا ہے اور ہم کر یہ رہے ہیں ہم جی بھلا کر رہے ہیں ہم جی وائدے کر رہے ہیں یہاں ہم ڈھیلے پڑ گئے ہیں اس وجہ سے ہے تدریج آپ کے سامنے نہیں یہ تدریج آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اندر بھی اور اگر وہ چیز سامنے نہ ہو کہ یہ حدیث حضور کے کس دور کی ہے تو بھی مس انڈرسٹینڈنگ کبھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے دو نفل جو ہیں وہ سرخ اونٹنیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا نیزہ لے کر اللہ کی راہ میں چوکیداری میں کہیں کسی کیمپ کی چوکیداری میں ایک ساتھ کھڑا رہنا وہ ساتھ یہ ساتھ نہیں جو ساتھ منٹ کے بعد ایک شاہ آتی ہے ون آور نہیں اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا وہ, ساعة وہ ساعة ہے ایک جسے آپ کہتے ہیں ایک پل ایک پل کھڑا رہنا لہلت القدر میں مسجد حرام میں ہجر اسود کے سامنے ساری رات کھڑا رہنے سے زیادہ ہو یہ تدریج کبھی اس کی ضرورت ہے کبھی اس کی ضرورت ہے تو تحریک جب آپ برپا کرنا چاہتے ہیں اس بنیاد پر جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو مقصد تھا جو مشن تھا اگر آپ نے جماعت اس مقصد کے لیے بنائی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے امیر کو کچھ حقوق حاصل ہو گئے جسے آپ نے چنا ہے شریعت نے اسے دیے اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ وہ آپ کو پاورا پٹارنی یا پراکسی لیٹر آپ کو دکھا دے جس پر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مور بھی لگی ہوئی ہو کہ یہ میرا نائب اور میرا بنایا ہوا امیر لہٰذا کی عطاط کرو تو وہ کوئی نہیں ہوگی وہ مور قرآن کے اندر ہی ڈھونڈنی پڑے گی اگر مشن شرم ثابت میں جائز ہے. آن حضور صلی اللہ کا بتایا ہوا مشن ہے تو پھر اس امیر کے وہی اختیارات ہیں جو حضور کے مقرر کردہ امیر کے ہوا کرتے تھے من عطا امری فقد اطانی فقد عطا اللہ من آسا امیری فقد آسانی ومن آسانی فقد اصل جس نے میرے امیر کی عطاط کی اس نے میری عطا کی جس نے میری عطا کی اس نے اللہ کی عطاط جس نے میرے قرار کرتا امیر کی نا پرمانی کی اس نے میری نا کی جس نے میری نا کی اس نے اللہ کی نا کی تو مشن اسلامی ہے امیر آپ نے چنا ہے امیر کو کچھ اختیارات حاصل ہو جاتے وہ ایک میٹنگ کال کرتا ہے کوئی مسئلہ ہے بلا لیا اس نے لوگوں کو اب اس میٹنگ سے آپ جا نہیں جائیں گے تو گناگار ہوں گے جب تک امیر آپ کو اجازت نہ یہ رکو شروع ہوتا ہے ان مومنسی و رسول حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جب کسی ایسے کام کے سلسلے میں اکٹھے ہوں آ کے بیٹھ گئے وہ مجلس وہ مجلس نہیں. وہ تو آپ کو جب دل جائے سلام کر کے اٹھ جائیے لیکن امر جامعین وحضہ کانو مارا امر جامین ایسے کام کے معاملے میں جن کے جس کے سلسلے میں انہیں جمع کیا گیا لم یب ہرگز نہ جائیں لم کے حصر کے ساتھ جب یہ ماضی آتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہر نہ گئے مظاہرے کے لیے استعمال ہوگا تو لن ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو لم لیکن جب لم کے ساتھ مظاہرے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لم یز ابو نہ جائیں چاہیں یستا یہاں تک کہ اس کا عید لے اپنے امیر کا عید وہ امیر اس وقت ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو بعد میں ہوں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو بعد میں ہوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو بعد میں ہوں علی ابن ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو یا بعد میں ہوں امیر معاویہ رضی اللہ عنو ہو. یا ہوں عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کوئی بعد میں ہوں کسی بھی اسلامی تحریک کا سربراہ لہذا یہاں سیگا کیا ہے ویزا کانویر غائب ہے ویزا قانو مار رسول نہیں ما ماہ وہ ہم زمانے کا اپنا ہوگا جانا ہے ضروری کام ہے حاجت ہے کا لباس شاہ نے پھر جب آپ سے معمورین کے لیے آداب یہ کہ وہ ایزن لے کے جائے اب امیر کے لیے حکم یہ ہے ہدایت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے منہ بول دیا ہے جانا چاہتا ہے فیضستہ زنو کا لباس عشان من تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں یہ اجازت ان کا حق نہیں حق نہیں امیر کی مرضی ہے تین آدمیوں نے اجازت مانگی ہے ایک کا حضور اسے معقول لگا ہے اسے وہ جانے دے رہا ہے دو کو نہیں جانے دے رہا اور جن کو نہیں جانے دے رہا ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کو اہم سمجھا جا رہا اور جس کو جانے دیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی خاص اہمیت نہیں اس کے جانے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر اسے افسوس کرنا چاہیے بگلے نہیں بجانے چاہیے جان چھوٹ گئی ہے پھر. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات انجین کا نبی جو لوگ آپ سے اجازت طلب یا مخاطب جو بھی لوگ تم سے اجازت طلب کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. منافق ویسے ہی کھسک جایا کرتے تھے منافق ویسے ہی کھسک جایا کرتے تھے کہا گیا کہ جو اتنی ہمت کرتے ہیں مجمع کے اندر اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یوزر ہے جانا ہے یہ مومن لوگ ہیں لیکن انسان کہ تقاضے ضرورتیں ہیں تو جب یہ اجازت طلب کرے من سے انہوں بس اللہ اور ان کے لیے استغفار کر چاہے کتنا بھی اہم کام تھا لیکن تین سے زیادہ اہم کوئی کام نہیں تھا پھر بھی چلتی ہوئی بس اللہ جسے کہتے ہیں نا کہ خوش ترآد کے سرے دل براہ گفت آئے در حدی بڑا پیارا انداز ہے بات سمجھانے کا دنیا کا کتنا بھی اہم کم کتنا بھی کم لیکن جس کو یہ چھوڑ کر جا رہا ہے نا یہ سب سے ہے تقدیم اس کو ہونی چاہیے لہٰذا ایسے کوتاحی ہوئی ججمنٹ میں غلطی ہو گئی چوائس میں اس سے بھول ہو گئی ہے صحیح اندازہ نہیں کر سکتا بس ترتلہ کے لیے استغفات اللہ تعالیٰ معاف کرتے اس نے پرائرٹی دی ہے دنیا کی ضرورت کو اور آخرت کی ضرورت جو کہ اس کی تھی آخرت کی ضرورت بھی اس کی تھی اللہ کی ضرورت نہیں تھی دین اللہ کی ضرورت نہیں ہے جانی کو سنسار نہیں کرو گے بیٹیاں تمہاری خراب ہوں گی اللہ کا کیا لوٹتا ہے جور کے ہاتھ نہیں کاٹو گے تو جوریاں تمہاری ٹوٹیں گی بینک تمہارے لوٹیں گے اللہ کا کہنا ہے تو یہ جہاں سے اٹھ کر جا رہا ہے یہ بھی اس کی ضرورت تھی لیکن اس نے سمجھا نہیں کلّا بل تحبون العاجل ناج لوگ نلاخ لہذا ان کے لیے استقبال اس کتنی بھی مجبوری تھی بہرحال اس میں دنیا کو تقدیم دی وہ پنڈر صاحب جو مسلمان ہوئے ہیں جن کا ذکر میں نے آج کے لئے انہوں نے ذکر کیا قرآن حکیم کی اس آیت کا یو نبا انسان ہو یا تین آشرم تھے چوتھے چوتھا آشرم, آشرم بن رہا تھا وہ تین آشرم کا خدا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں چونکہ خدا دیکھا ہوا نہیں ہے ہر کسی نے اپنے کے مطابق بنا لیا جس کو جیسا لگا جتنے ہاتھ اس کو دل کیا اپنے भगवान کے اس نے بنا لیے انسانوں میں इंसान انسان کے روپ میں उनका ان کا جو है ہوتا ہے جو مندر کا جو انچارج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں تین آشرم کا خدا تھا اور خدا سے غلام بننا تھا مجھے دیکھیے کس انتہا سے کس انتہا وہاں میں خدا تھا جو میرے پاؤں چھو لیتا تھا خوشی سے سوتا نہیں آج بھگوان کی پاؤں چھو کے فخر محسوس کرتی تھی اندرا گاندھی بھی اور اٹل بہاری واجپئی بھی میرے قدم چھونے پر اور لوگوں کا نام بھی اس نے مینشن کیا اور اب مجھے کیا بننا تھا غلام کہاں خدا کہا غلام کیا چاہے سر ایسے ہی تو نہیں نا سینے سے لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو چوائس میں غلطی ہو گئی ہے بست ان کے لیے اللہ سے بن اللہ بفر رحیم بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے لا ٹا جالو دعا اور رسول بہن کم کا دعائیں با سے تم رسول کے بلاوے کو اس طرح مت سمجھا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو انوائٹ کیا کرتے ہو امیر کے بلاوے کو اس طرح مت سمجھا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو کا موڈ ہوا تو آ گیا کسی کا موڈ ہوا تو نہ آیا جلوا رسول کا تو آئے بہن کم بادم کس سے مجھے اجازت مل جائے گی اس لیے کہ یہ بہانہ صرف یہاں نہیں یہ لکھ لیا گیا ہے اور قیامت کے دن جب تیرا کیس فٹ اپ ہوگا تو یہ ایویڈنس وہاں جسٹیفائی ہوگا وہاں تجھے اللہ کے دربار میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میرا یہ عذر معقول تھا میں نے بہانہ نہیں کرا لہذا امیر کو سامنے رکھ کر عذر مت تلاش تراشو یا تلاش کرو بلکہ اللہ کو سامنے رکھ کے کہ میں اس کو بھی مطمئن کر سکوں گا یا نہیں کر اگر میں پاکستان گیا ہوا ہوتا تو جس ادھر کی وجہ سے آج میں میٹنگ میں نہیں جا رہا پھر بھی یہ کام ہو جاتا یا نہ ہو ہو جاتا اگر میں مر گیا ہوتا تو بھی یہ کام ہوتا کہ نہ ہوتا ہو جاتا پھر میں وہاں کا حرج کیوں کروں میں یوں سمجھوں کہ میں کل مر گیا تھا آج کی یہ ضرورت گھر والے پوری کر رہی ہوں سمجھے مجھے دفن کر کے آ گئے مجھے تو بندوبست کرنا ہے اپنی کبر کا پاکستان کے سو مسئلے چھوڑ کے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں نا وہاں کے مسائل حل ہو رہے ہیں بچے بھی بیمار ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں یا آپ جاتے ہیں روزانہ گلفیئر پر پیسے کے لیے سال پر غائب ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں دن کے لیے ایک گھنٹہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو بیوی کی ڈاک بھی ماتے پر جاگ لگتی خبر ہی کوئی نہیں سارے مسائل میرے ساتھ پر پڑے ہوئے ہیں میں مار جاؤں یا میں نے تمہیں ہنڈی لکھوا کے زندگی میں تیرے ساتھ رہوں گا یہ جواب یہ دلائل جبرائیل نے نہیں دینے آپ نے دینے آپ کا کام ہے ہم نے یہ سمجھا ہے میں پہلے بھی درس میں یہ بات کر چکا ہوں ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات میں نے سنبھالی ہوئی ضیا صاحب سمجھا کرتے تھے یہ پاکستان بس انہوں نے سنبھالا اور پورے چودہ کروڑ میں کوئی چلانے کے قابل نہیں مگر چل رہا ہم یہ سمجھتے کہ کائنات ہم نے سنبھالی ہوئی وہ جو حبیب جالب نے کہا تھا ہر دور میں بیچارے کو دورے لگے جیل گیا نا وہ جب ضیا صاحب کے دور میں اندر گیا تو اس نے کہا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں دخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین ہم سے ہر جس وہ خدا سنبھال رہا معاملات اور اسی کی وجہ سے گھر چل رہا ہے اور اس کی مثال میں نے دی تھی کہ ہمارے علاقے میں ٹکیری ہوتی ہے ایک پرندہ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہوتا نہیں ہوتا جب بارش نہیں ہوتی وہ بولتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی بارش ہوگی ٹٹیری بول رہی ہے اس کے بارے میں یہ روایت ہے دروغ بار گردنے راوی کہ وہ جب رات کو سوتی ہے تو پیچھ کے بل سوتی ہے ٹانگے آسمان کی طرف کر کے سوتی ہے رات کو بائی دی آسمان گر گیا تو سنبھال لوں ہم سب ٹٹیریاں ہی ہیں جنہوں نے ٹانگے آسمان کی طرف کی ہوئی ہیں کہ جب آسمان گرا تو ہم سنبھال لیں گے مسائل اللہ کی سرخ کرے وہ بہتر حل کرنے والا ہے آپ کی ذمہ داری ایک حد تک ہے دین کو قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کو کیا نظر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں آپ کو کیا نظر آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام صبح آ کر آتے تھے چوک میں کھڑے ہوتے تھے پتھر لوگ مارتے تھے پتھروں میں دفن ہو جاتے تھے رات کو آ کے ان کو ماننے والے دو چار جو تھے وہ پتھروں میں سے پتھر اٹھا کے نکال کے لے جاتے تھے صبح پھر پہلی کرن کے ساتھ آ کے چوک میں کھڑے ہو جاتے تھے اس بندے کے کوئی مسائل نہیں تھے جس نے یہ کام جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے جسے آپ سمجھتے ہیں بازار میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی اس کو اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سچ ثابت کر دے اور اس میں ہمیں کامیاب بھی کر دے جس نے بھی یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ گھر میں تو دو دو مہینے چولا نہیں جلا بھائی یہ کس کی بات ہو رہی ہے اس سستی کی جس کی گیارہ بیویاں تھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا پھر گزارا کیسے کرتے تھے کہا کھا لیتے تھے سدو وغیرہ سے گزارا کر دیا بنائی تھی تو آپ کو دین کو دینی ہوگی اور اللہ مسائل کو حل کرے گا آج کل کی بیویاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ ٹھیک ٹھاک وہ مسائل حل کر لیتی جو ہم جیسوں کو قابو کر لیتی ہیں مسائل آپ نہیں کر سکتی ٹھیک ٹھاک بس صرف وہ یہ ثابت کرنا چاہتی کہ آپ کا گھر میں رہنا بہت زیادہ. تو جب امیر بلائے تو اس سے اس طرح مت سمجھا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو انوائٹ کیا کرتے آ جاؤ یار تھوڑی دیر ریلیکس ہو جائیں گے چائے وائے پیئیں گے ایسا مت سمجھو یوں سمجھو کہ اللہ نے بلایا ہے اللہ کے رسول نے بلایا ہے اور غیر حاضری لگ گئی تو پتہ نہیں میں اس کو قیامت کے دن جسٹیفائی کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں جواب دہی ہونی ایک تو حاضری یہاں لگتی ہے نا ایک رجسٹر اوپر بھی ہے جس پر حاضری لگتی ہے اگر حاضری لگتی ہے وہ حساب سے ان کی تشکیل ہو گئی تشکیل ہو گئی بڑا ٹیپیکل لفظ ہے ذہن جاتا فوراً چلے کے لیے ہو گئی, روزے کے لیے ہو گئی. تشکیل ہو گئی ایک لشکر کے ساتھ جمعہ کا دن تھا انہوں نے سوچا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتی جمعہ پڑھ لو زندگی کا کوئی پتہ نہیں جنگ پہ جا رہے ہیں واپس آنا ہو نہ آنا ہو اونٹنی ان کی بڑی تیز تھی انہیں یہ امید تھی کہ وہ پہنچ جائیں گے لشکر جمعہ پڑھ کے فاروق ہوئے تو آجور صلی اللہ سلم نے کہا کیا کہ فلاں ہارا نام فلان لشکر کے ساتھ نہیں لکھا گیا تھا ان کا حضور بالا لیکن حضور زندگی کا کوئی پتہ نہیں میں آخری جمعہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا تھا اور میری اٹھنی بڑی تیز ہے میں ان کو بالوں کا گا آپ نے فرمایا اب تم ان کو نہیں پا سکتے یہ فرق آدھے دن کا نہیں ہے اب تم ان سے پانچ سو سال بعد جنت میں جاؤ اب نہیں پا سکتے تم جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ان کے لیے تو یہ کرائٹیریا تھا لا دعاء کا قد اللہ, يتسللون من اللہ بڑی اچھی طرح جانتا قد اللہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے تم میں سے جو آنکھ بجا کر کھسک لیتے ہیں ہوتا ہے اس طرح سے کھسک جانا اس طرح سے سلپ ہو جانا اس طرح سے نکل آنا کہ سراخ ڈھونڈے سے نہ ملے کوڑا گڑا ہوتا ہے نا کوڑا گڑا اس میں سے پانی رشتہ ہے پیر سراخ بھی کوئی نظر نہیں آتا اس کا نام ہے تسلل وہ جو کھسک جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا جگہ بھی خالی نظر نہیں آتی ایسی ایڈجسٹمنٹ ہو کس سے نظر بچا کے گئے تمہیں مسبال اداس دی نے نہیں دیکھا ہوگا غوری صاحب نے نہیں دیکھا ہوگا کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا مگر وہ جو سمیعم بصیر ہے تم اس سے بچ کے نکل گئے ہو اللہ. اللہ کس سے کھسک کر گئے ہو یہ تم کس جنت سے نکل گئے ہو تمہیں کیا پتہ یہ تم جنت سے نکل کر کھسک لیے کوتا نظری ہے کہ دین کی مجالس ہم پر بڑی بوجھ ہوتی بڑے بور ہوتے ہیں جب کرکٹ لگا ہوا ہو براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو چار چار گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں جس میں ایک گھنٹہ پیشاب بھی روک کر بیٹھتے ہیں کیا وہ آخری اوور میچ بڑے خطرناک مرحلے میں جا رہا ہے ایک آدھ وکٹ بھی گزر کے گر گئی تو میچ کا پانسہ پلٹ جائے گا گرمی میں بیٹھے ہیں پسینے آ رہے ہیں کتنا مزہ آتا ہے اور دین کی مجلس میں پتہ چلتا ہے الرجی آ کے یہیں ہوتی ہے کبھی بغل میں خارش ہو رہی ہے کبھی گھر پہ جناب کہاں ہو رہی ہے کوئی ادھر کھسک رہا ہے کوئی ادھر کھسک رہا ہے کسی کے کمر میں درد ہو رہا ہے کسی کی ٹانس ہو گئی ہے پتا نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے بس یہی نہیں بنتا ہمیں پتا نہیں مسجد میں جاتے تو یوں نکلتے وہاں سے باہر جیسے سینٹرل جیل کا دروازہ کھلتا ہے بندے پہ بندہ چڑھا ہوا حالانکہ منع کیا گیا کہ بھڑوں کے ریور کی طرح مسجد اللہ وسلم کے ایک حدیث میں آتا ہے جب صفائی کرنے والا مسجد میں سے کنکریاں اٹھاتے ہیں تو وہ بھی دہائی دیتی ہے اسے اللہ کی کہ ہمیں یہاں سے مت کر ہمیں یہاں سے باہر مت وہ, تو وہ جگہ اور تم وہاں سے طرح بھاگ کے اس سے کہ وہ تو وہ جگہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس دن جس دن اللہ کے عرض کے سائے کے سوا کوئی سایہ میسر نہ ہوگا اس دن اس آدمی کو بلا کر اس سائے کے نیچے اللہ کے اش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو ایک نماز پڑھ کے آتا ہے تو بار بار گڑی کی طرف نظر اٹھے دوسری نماز کا وقت ہوا کہ نہیں کتنا بھی بزی نیس کو کہاں بھی کسی بھی کنسائنمنٹ کے سلسلے میں گیا ہوا ہے بار بار اس کی نظر اٹھجیے نماز میں کتنا وقت رہ گیا آزان میں کتنا وقت رہ گیا یہ ہے دل کا اڑا رہنا مسجد کے اندر لگا رہنا اگر ہمیں قدر ہو ہمیں پتا ہو کہ اس وقت کی کیا قیمت ہے اور اس کا کیا ریٹ لگے گا تو کتنی مشقت اور کتنی گرمی کے اندر آٹھ گھنٹے ہم بیچ کراتے ہیں سولہ یا بیس درم کے بس کمپنیوں میں سولہ درم ریٹ ہے مزدور کا بہت سی کمپنیوں اکثر بیس روپے بھی بہت زیادہ تلوار مارو تو بیس روپے بیس دن آٹھ گھنٹے 20 درم کے عوض یہ بیس درم کیا ہے پاکستان کے کوئی تین منٹ کا فون ہی ہے نا کیسے جاتا وہ تیس کا کارڈ دو باتیں بھی پوری نہیں ہوتی آٹھ گھنٹے تو نے تیس درم کے عوض اور یہاں میرے ایک ایک لمحے ق کی جو قیمت پڑ رہی ہے جو ریٹ لگا ہوا ہے شیئر مارکیٹ میں آخرت کی شیئر مارکیٹ میں تجھے پتہ ہی نہیں تجھے اندازہ ہی نہیں ایک لمحہ سبحان اللہ سبحان اللہ نسفل میزان الحمد للہ کم سبحان اللہ آدھا میزان ہے اور الحمدللہ تو اس کو بھاری دیتا ہے یہ دول ہے. تو تم لاتا ملازین المین کو لوازا اللہ ان لوگوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے جو کھچک لیتے ہیں آنکھ بچا کر اور وہ سمجھتے ہیں کہ لو جی پتا بھی نہیں چلا اور ہم نکل بھی آئے حالانکہ جس کے سامنے تمہیں جانا ہے جس نے تمہارے وقت کا حساب لینا ہے وہ پتہ چل گیا کہ تم کھسک دیے ہو اس نے تمہارا میٹر بند کر دیا ہے تم وہاں رہتے تو میٹر چالو رہتا تم نے یہ سمجھا کہ امیر صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم وہیں مجمے میں موجود ہو تم مجمے سے نکل آئے ہو لیکن ان کے ذہن میں تمہارا میٹر چل رہا ہے تمہاری جو ہے وہ جسے کہتے ہیں پکڑی گڈ ول بنی ہوئی ہے امیر صاحب یہ سمجھ رہے کہ تم نے چار گھنٹے دیے حالانکہ تم آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ گئے تھے امیر صاحب کی گھڑی چل رہی ہے بھائی لیکن اللہ کی سٹاپ بس بند ہو گئی اسے پتہ چل گیا تم کی اور تمہیں اجر امیر نے نہیں دینا تمہیں تو اجر اللہ نے دینا وہاں بند ہو گئی ٹائم کیپر نے اگر تیرا اوور ٹائم کاٹ لیا تو فور مین تمہیں کہ صاف کرنا ہے گھنٹوں کا لہذا اللہ کو معلوم ہے تم کی کے لیے یہ اچھا طریقہ نہیں ہے بلکہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنا عذر پیش کرو اگر امیر تمہیں اجازت دے دیتا ہے اور تم نے اپنے عذر میں جھوٹ بھی نہیں بولا تو اللہ کی اسٹاف باز رکے گی نہیں تم اپنا کام یہاں کر رہے ہوگے اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے جو وہاں بیزی ہیں ابھی دین کے کام میں لگے بھی. یہ فائدہ ہے کہ جگ لوگ تو نقصان ہے اجازت لے کے आओगे تو ایٹیکیٹس کے مطابق بھی ٹھیک ہے اور اجر کے لحاظ سے دال کا خیر و احسن تاویلا فل يحذر الذين يقالكون عن امري ان تصيبهم فتنه جو لوگ ان کے امر امیر کے امر سے امیر کس سے بنا ہے امر سے بنا ہے امر دینے والا امیر ہے ماننے والا معمور جو اس کے امر کی خلاف ورزی کرے گا اسے خبردار رہنا چاہیے تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کیا جا سکتا ہے یہ فتنا بہت بڑی دھمکی ہے بہت بڑی دھمکی اللہ تعالی ہمیں بہت سے فتنوں سے بچا رہا ہم خود بچے ہوئے نہیں ہیں وہ بچا رہا ہماری شرافت کا بھرم رکھا ہوا اس جس طرح آپ بچے سے پیار کرتے ہیں اور اسے وہ بوجھ نہیں اٹھواتے جو وہ اٹھا نہیں سکتا آپ کو پتہ ہے تین سال کا بچہ یہ کتنا بوجھ اور اگر وہ بہادر بننے کی کوشش کرتا ہے آپ کی ٹانگ پکڑ کے آپ کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اپنی ٹانگ خود اٹھاتے ہیں اپنے زور سے اور کہتے ہیں, میرا بچہ جوان ہو گیا دیکھو اس نے ابو کو اٹھا لی بچے نے نہیں اٹھایا یہ تو ابو کی محبت ہے یہ جو تم دین کے کام کرتے تم نہیں کرتے تو اس کی محبت ہے بس کروا رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ جی ہم نے نماز پڑھ لیے تھی ہم نے روزہ رکھ لیا تھی میں نے عورت دیکھی تو میں نے نظر نیچی کر لی یہ اس کا احسان ہے اگر وہ اپنی رحمت ہٹا لے تمہیں تمہارے ہار پر چھوڑ دے تو ساری نمازیں ایک پت نظری میں چلی ہمارے احساس کے اندر واقعت ایسے ملتے جنہیں زوم ہو گیا حافظ قرآن بھیجے اور پھر کسی کے عشق میں ایسے مبتلا ہوئے کہ اس کے خنزیروں کے ریوڑ چراتے رہے قرآن بھی بھول گئے یہ سارا اس کا کرم تم یہاں سے نکل پڑے ہو تمہیں کیا پتا اب تمہارے مقدر میں کیا لکھا ہے کوئی ایسا حادثہ ہوگا کوئی ایسی تمہیں باہر بہت عورت مل جائے گی جیسے یہاں لباس آپ کو پتہ ہے تم سے بد نظری ہو جائے گی تمہاری ساری نیتیاں ضائع ہو جائیں گی یہ تو ایسے جیسے کوئی بینک سے پیسے لے کر نکلی اور رستے میں لوٹا جائے سلطان رائے کی طرف مومن کا سرمایا کیا دنیا میں کمانے کیا آیا ہے وہ درم اور دینار نہیں نیکیاں کمانے آیا ہے نا جو قبر میں اس کے ساتھ جاتی ہے کیا جاتا ہے قیامت کے دن کیا لے کر اٹھے گا ڈالر جن مار درم نیکی مومن کے لیے سڑک کے کنارے پر پڑا ہوا پتھر اور ڈالر دونوں نیکی ایک وہ خرچ کر کے نیکی کماتا ہے دوسرا وہ پتھر اٹھا کے سائیڈ پر رکھ دیتا ہے نیکی کماتا ہے تو انہوں نے اس کو کس میں تبدیل کیا کس میں کنورٹ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ رستے میں کوئی ڈاکو یا ڈاک پولن دیوی کھڑی ہو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیں اب جب اللہ غصے ہو جاتا ہے تو تم اس کی رحمت سے دور ہو گئے ہو تو شیتان تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح بھیڑیا بھیڑ کے چکر میں رہتا ہے کہ وہ ریور سے بچھڑے تو وہ اس کو پکڑے اس طرح شیطان تمہاری تاک میں رہتا ہے کہ تم اجتماعیت سے ہٹو تو تم بٹا کڑا رہے بھیڑ یہ کی طرح تمہاری تاک میں رہتا ہے تمہیں کیا پتا کہ تم نے اس مجمے سے نکل کر کتنا بڑا رسک لیا ہے اور شیطان تمہاری تاک میں ہے جو تمہاری حفاظت کر سکتا تھا کر کے اسے ناراض کر کے آئے ہو اب تمہارا اپنا ہی آپ نہیں اگر تم ایزن لے کر آتے امیر کی رضا لے کر آتے تو اللہ کی رضا تمہارے ساتھ ہوتی اور شیطان کا وار تم پر کامیاب نہ ایک تو یہ ہوا فتنہ او یو سی باہم آزاب یا اس کے نتیجے میں کوئی دردناک آزاب تمہارا منتظر ہو لیکن کو دیر تو نہیں نا لگتا آپ وہاں سے نکل آئے جان لی کی ذرا بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کر لوں گاڑی لے کر نکلے بڑے خوش آپ کے فلاں بھی پھنسا ہوا جلیل صاحب بھی پھسے ہوئے فلاں بھی پھنسے ہوئے میں لے کے بچے ادیکار جو ہے وہ المتار میں جا رہا ہوں رستے میں ہو گیا ایکسیڈنٹ خود اپنی ٹانگ ٹوٹ گئی بچہ جو ہے ایک مر گیا بیوی جو ہے وہ بھی زخمی ہو گئی اب بتائیے وہ جلیل صاحب ٹھیک نکلے یا آپ ٹھیک ولہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لہٰذا اس کی ہدایات کی پابندی کرو اسی میں تمہاری فلاح ہے ایسے واقعات ہوئے باب میں پچھتا ہے اچھا بھلا بیٹھا ہوا تھا جی بس میں نے کہا کہ چلو نکلے ہاں سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فوری سزا دیتا ہے جب دینا چاہے تو وہ فیصلہ کر دیتا ہے سزا مل جاتی ہے اس کے لیے اس کی سنت نہیں ہے کہ آسمان سے وہ شرتے بھیجتا ہے وہ ماں قو میں ہی ماد ہی منجنڈ منسمائے وہ ماں کنہ منزلین ہم نے اس کی قوم پر کوئی آسمان سے لشکر نہیں بھیجا اور نہ ہم بھیجا کرتے ہیں بلکہ زمین کائنات کی ہر چیز اللہ کا لشکر ہے اللہ کا سپاہی ہے تم جنہیں اپنا سمجھتے ہو نا وہ بھی تمہارے اپنے نہیں ہے وہ بھی اللہ کے تمہاری خدمت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہوا جس دن وہ حکم دیتا ہے وہ تمہارے مخالف ہو جاتے ہیں تمہاری آنکھ تمہارے کان تمہارے جلد تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں تمہاری زبان یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ ہوں گے نا ہمارے خلاف گواہ ہوں گے آپ نکلے باہر آپ نے جا کے پیزا کھایا کوئی چیز کھائی فوڈ پوائزنگ ہوگی اوپتال میں بھی ہفتہ داخل رہے مصیبت الگ رہی بیوی جو کہتی تھی کہ آدھے گھنٹے کے اندر واپس آنا ہے اب وہ آٹھ دن ملاقات کے لیے جا رہی ہے وارڈ نمبر اکیس کے اندر اب ٹھیک ہونا تسلی ہو گئی ہے نا تمہاری اللہ تعالی سے ناراض کی مول لے کر آدمی ایک پل نہیں چل سکتا کہ جب اللہ مخالف ہو گیا تو سمجھو کائنات کی ہر چیز تمہارے مخالف سمندر کی مچھلیاں بھی تمہارے خلاف ہو. وہ راضی ہے تو ہر چیز تمہاری فیور میں ہے تو خبردار رہو مثبال کے پاس کوئی شرتا نہیں ہے تم چلے گئے اٹھ کے تو وہ تمہیں پکڑ لے گا کیا کہ جی آپ اٹھ کے چلے گئے آپ نے بتایا بھی نہیں یہی کہے گا نا شریف آدمی لیکن اللہ کے شرطے ہیں اس کو مت دیکھو خالان ہمرے گی انتو ہم مصبال ہو دا کہ اپنی تو فتنا تمہیں مذہب نیم مسبال ہوتا اپنی حالتوں چلوا رہا تم سے کس کا کام کروا رہا اس کے ذمہ بھی لگی ہوئی ہے اس کی بیوی کو بھی شارک گزرتا ہے اتنی دیر بیٹھنا بیوی بھی بیوی ہے وہ بھی اللہ کے لیے بیٹھا ہوا ہے تم اس کو چیٹ کر کے جا رہے ہو تو کس کو چیٹ کر کے جا رہے ہو جس کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے جس کو وہ جواب دے تو وہ تمہیں سزا دے نہ دے اس کا مالک اس پر قادر ہے کہ وہ سزا دے دے لہذا امیر کو کہا گیا کہ اگر اجازت دے کے چلے جائیں تو پور استغفار کرتا رہے ان کے لیے تاکہ جہاں گئے ہیں خیریت گزرے کسی فطرے میں مبتلا نہ ہو جائے کوئی مصیبت نہ آ جائے کوئی عذاب نہ آ جائے جہاں بھی جائیں خیریت رہے رب کے نزدیک بس تخر نہ اس کے لیے اللہ سے استغفار کرتا کہ اللہ ہماری بھی مقصد وہ دنیا کے کام کے لیے چلا گیا اللہ دنیا کے کام کو بھی اس سے وہاں بھی دین کا کام لے لیے بھی ممکن وہ بندہ جہاں گیا وہاں اسے کوئی آدمی مل گیا وہاں دین کی بات ہو گئی وہ آدمی اس سے انسپائر ہو گیا اس سے متاثر ہو گیا دین کے رستے پر چلا گیا دین کا کام وہاں بھی اللہ اس سے دے سکتے اے اللہ تو اس کی دنیا کو بھی دین بنا دے یہ دعا کرتا رہے یہ امیر کے لئے اور معمور کے لئے یہ کہ وہ پوچھ کے جائے تاکہ اس کی امیر کی دعائیں اس کے ساتھ اللہ انہا لیلہ معافی سماوات و معافی اللہ وہی بات آگے جو میں پہلے کہہ شکریہ کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی حرق مومن کے ایمان کی بنیاد فاؤنڈیشن یہ ہے کہ لِللہ محفظ محفظ و محفظ اللہ میرے سمیت اس کائنات کی ہر چیز اللہ وہ اولاد بھی جو مجھے بڑی عزیز ہے وہ اللہ کی وہ اللہ نے مجھے کھلونے دیے میں آ کے وہ واپس لے لے تو تین سو دو کا پرچہ کرا دو گے اللہ کے خلاف کیا لیتا نہیں وہ لوگ ہمارے بھائی ہیں جن سے لے لیتا ہے اس کے ہمیں چند دن کھیلنے کے لیے دی. خبردار جن کی تمہیں فکر پڑی ہوئی ہے وہ اللہ کے ہیں اور جس طرح اللہ تمہارا مالک ہے ان کا بھی مالک ہے اور ذمہ بھی, بھی اللہ کا ہے ان کو بھی ہم رزق دیں گے اور تم کو بھی ہم ہی دیتے عالمان تم علیہ اچھی طرح معلوم ہے تمہارا اسٹیٹس کیا ہے کس میں دین میں تمہارا موقف سچا ہے یا جھوٹا ہے تم کتنے شریف ہو کتنے دیندار ہو تمالئی اسے پتا تمہاری شوگر کا لیول کتنا ہے اور تجھے کتنی انسولین دینی ہے اس کی ہدایات کی خلاف ورزی کرو گے جب بھی بندے کو اوور کانفیڈینس ہو جاتا ہے نا اس کو اسی وقت ہے جب تک وہ اوچار رہتا ہے تب تک شیطان کے چنگل میں نہیں آتا جس دن یہ سمجھ جانے کے پاس اب جنت میری ہو گئی ہے اس دن شیطان اس کو چکر لے جاتا ہے تعالیٰ کی وفات کا جو منظر آتا ہے سیرت کے اندر کہتے ہیں جب ان کا آخری وقت آیا تو آپ نے مٹھیاں اپنی بھینچ لی اور آسمان کی طرف اٹھا کے کہا کہ اللہ ہمیں حکم دی اور ہم نے ہمیں کچھ کاموں سے روکا ہم نے ان کا انتخاب کیا اے اللہ میں معصوم نہیں ہوں کہ ادھر پیش کروں اور طاقتور نہیں ہوں کے غالب آ جاؤں اے اللہ اگر رحم نہ کیا تو بکر ہلاک ہو جائے گا کے بعد تین دفعہ بلا نواز سے کلمہ پڑھ اور جانتے یہ ہے ان لوگوں کا حال کہ آخر دم تک اپنی بتا فکر رہی ایک ہم ہیں جی بس نماز بھی پڑھتے ہیں اور کیا چاہتے تم ہم سے جاؤ کافروں کو جا کے تبلیغ کرو نماز پڑھتے ہیں رزق حلال کماتے ہیں بچے پال رہے ہیں ہو گیا نا بس اتنا ہی اب اور کیا کروانا جاتا تم یہ ہے عام طور پر ہمارا ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں یہ بات جمی ہوئی ہے ہمارا ذہنی جو کیفیت ہے وہ کب ممان لب مان وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہاری ذہنی حالت کیا ہے تمہاری اخلاقی حالت کیا ہے تم کتنے پانی میں ہو لوگ تمہیں نیک سمجھے اور سمجھے لوگ تمہیں صحت مند سمجھے تو سمجھتے رہیں اللہ کو پتا ہے کہ تمہیں ابھی مزید اینٹی بایوٹکس لینی ہے ابھی تمہیں مزید انجیکشن کی ضرورت ہے لوگ تمہیں کہیں کہ گورے چٹے اور سرخ و سب تو تم بیمار نہیں ہو مگر ڈاکٹر کو پتا ہو اور تمہیں اپنے آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتہ میں کتنے پانی میں فتنے کا ایک لمحہ نہیں برداشت کر سکتا ہم نے جن عبادات اور جس تقوی کی بنیاد پر اپنے محل تعمیر کر رکھے اللہ کی قسم ایک جھونکا فتنے کا برداشت ایک عورت دیکھتے ہیں اور سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگ جاتی سارا چلتے ہیں. ہے سارا کچھ چلتی ہماری حالت تو مان تمال ہی یہ ماں سمجھو کہ ہماری جو پہلی نیکیاں وہی کافی کبھی بھی یہ سمجھ کے ڈائٹنگ نہ شروع کر دینا ڈیکیوں پیاسور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو تمہارے ہاتھ میں اگر کھجور کی گٹلی ہے اور سورے سر تیل پھونک دیا گیا ہے قامت, قیامت قیامت برفا ہو گئی ہے تو اسے بونے بیٹھے ہو تو بوئے بغیر نہ اٹھنا حالانکہ قیامت برفا ہو گئی ہے تو اب اس نے کون سا ہے لیکن آپ نے فرمایا تو اسے بھی بو کر اٹھنا تیری نیت کا اجر مل جائے گا وہ ضائع مت کیا وَيَوْمَ جاؤ إِلَيْهِ اُم باہ ملو اور جس دن وہ پلٹ کر اس کے پاس آئیں گے ان کو بتائے گا ان کے اعمال دکھا دے گا سارا کچھ وہ جو بہانے تراشتے رہے ہیں بدلاؤ بالکل شعین علی اور اللہ کو تو معلوم